وَمُعَلِّمُنَا وَمُرْشِدُنَا وَمُخْرِجُنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى نُورِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ اللهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ وہ مومن کامیاب ہوئے یا ان مومنوں کو کامیابی نصیب ہوئی یا وہ مومن کامیابی سے رمکنار ہوئے جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے جو بے عداد باتوں سے کاموں سے دور رہتے ہیں اور جو تزکیے کا خیل کرتے رہتے ہیں نہ تو نمازوں میں خوشبو مصنوعی پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ مصنوعی خوشو اللہ کو مطلوب ہے ایکٹنگ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا خوشو وہ ہو جس کا چشمہ اندر سے فوٹا ہو گردن جھکی ہوئی ہو تو اس کی ہیبت سے جھکی ہوئی ہو یہ معلوم ہو اس کے ڈر سے کام رہا مجرد اس بدن کی گردن جھکانا مطلوب نہیں ہے جب تک روح جھکی ہوئی نہ ہو تو خشو تبھی ہوتا ہے جب اللہ کی عظمت آدمی کے سامنے رہے میں کس کے سامنے کھڑا بس اس کے بعد چاہے وہ کوئی جٹ ہے چاہے وہ کوئی پی ایچ ڈی پروفیسر ہے بہر حال جب اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہوگی تو اس کا دل بھی جھکے گا اس کی گردن بھی جھکے گی اور صرف نماز میں نہیں جھکے گی ہر جگہ وہ جس جگہ بھی ہوگا وہاں پر اس کی گردن اللہ کے احکامات کے سامنے جھکی ہی رہے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مخصوص کر لیتے ہیں تو وہ معدود ہو کر رہ جاتی ہے وہ لمڈ بن جاتی ہے مثلا ہم نے یہ سمجھا کہ سر ڈھانکنا جو ہے یہ صرف نماز میں ضروری سر ڈھانکنا صرف نماز کی سنت ہے تو ہم صرف نماز میں سر ڈھانکتے ہیں حالانکہ نماز میں سر ڈھانکنا سنت نہیں ہے ایسا نہیں تھا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں ننگے سر پھرا کرتے تھے اسے جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ٹوپی سر پر رکھ کر آتے تھے جیسے ختنہ صرف نماز کی سنت نہیں ہے نا جہاں بھی آپ ہوتے ہیں ختنے سمیت ہی ہوتے ہیں اسی طرح جب ہم نے یہ سمجھا اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے تو نماز میں ہمیں हैं نظر آتی ہیں مامے نظر آتے ہیں مسجد کی سیڑھی اترنے سے پہلے ہم اتار دیتے ہیں کسی کے پاس ٹوپی نہ ہو تو رمال باندھ کے کارٹون بنا ہوا ہوتا اس لیے کہ اس نے سمجھا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ کچھ بھی کرے سر اس نے ڈانکنا لہذا اس کے لیے پاکستان میں رواج ہے کہ ایک پیٹی کے اندر ٹوپیاں جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں مسجد کی طرف اس کا تعلق ٹوپی کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے جناب تشریف لائیے ٹوپی اٹھائیے سر پر رکھیے چاہے درمیان سے پھٹی ہوئی ہے چاہے نہر سے بری ہوئی ہے آپ نماز پڑھی اور پھر ایسے اسے پھینک کے سوشن کی طرح تشریف لے جائیے بس آپ کی سنت پوری ہو گئی یہ سنت بگاڑنا تو اس کو کہہ سکتے ہیں سنت پر عمل کرنا نہیں کہتے اور نہ میں اپنی مسجد میں ٹوپیاں رہنے دیتا ہوں پر. کل آپ کہیں گے کپڑوں کا جوڑا بھی میں یہاں رکھوں آپ تشریف لائیں پینٹ شرٹ اتاریں اور شلوار قمیص پہنے کندورا پہنے اور اس کے بعد کندورا اتار کے کمیز پھر کمیز شرٹ پہنے وہ چلے جائیں جس طرح لباس آپ کا معاملہ ہے تھر ڈھانکنا بھی آپ کا مسئلہ ہے اور اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے سیرت کی کسی کتاب میں یہ بھی ثابت نہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر باتھ روم میں گئے بلکہ رفع حاجت کے لیے حضور بہت احتمام کیا کرتے تھے سردک نے جب داڑی کو ہم نے سن نماز کے ساتھ متعلق کر لیا ہم نے یہ سمجھا کہ داڑی کا تعلق نماز کے ساتھ تو جب کی فاتحہ امام کی طرف سے ہو گئی تو داڑی بھی سب کی امام کی طرف سے ہو گئی امام کی ہونی چاہیے کافی لمبی ہونی چاہیے یہی ہے نا کہ امام کی فاتحہ سب کی فاتحہ فکر ہم بھی یہی کہتے ہیں من کا نہ لہو امام ان کا کرا اگر کسی کا کوئی امام ہے تو امام کی کرا اس کی طرف سے کرا ہو جاتی ہے ویلڈ ہے تو ہم نے سمجھا کہ داڑی بھی امام کی ویلڈ ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے حالانکہ داڑی کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی دائمی سنت ہے کال جس طرح ٹوپی مسجد میں رکھی ہوئی ہے کیا داڑھی بھی مسجد میں رکھی ہوئی آپ آئیں ٹوپی اٹھا کے سر میں رکھیں دوسری پیٹی سے داڑھی اٹھا کے لگائے نماز پڑھنے کے بعد ٹوپی بھی رکھ دیں داڑھی بھی رکھ اور گارڈن میں ایسا ہوا بھی وہاں کسی مسجد میں داڑھی بھی رکھی ہوئی ہوتی امام صاحب تشریف لائے انہوں نے داڑھی اٹھا کے لگائی اماما رکھا جبا رکھا نماز پڑھا اس کے بعد داڑھی بھی لٹکا دی اور وہ اماما بھی لٹکا دیا اور جبا بھی لٹکا کے تشریف لے گئے جب آپ اس طرح کھیلیں گے سنت کے ساتھ تو یہی حال ہوگا اور یہ بات آپ یاد رکھ لیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دین کے مٹنے کی ابتدا سنتوں کے مٹنے سے ہوگی دین کے مٹنے کی ابتدا سنتوں کے ترک کرنے سے ہوگی اس لیے کہ سنت فرض کی محافظ ہے جس گھر میں سنت نہیں رہ سکتی وہاں آج یا کل فرق بھی نکل جائے اس لیے کہ چور ڈاکہ ڈالنے سے پہلے سب سے پہلے چار دیواری گراتا ہے اس میں سن لگاتا ہے اور سنت چار دیواری ہے فرض کی جو اس کو گراتا ہے اس کی نیت سنت کو گرانے کی نہیں داکہ فرق پہ ڈالنا چاہتا جو نبی سے آپ کو دور کر رہا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے جو بچے کو بہلا پھسلا کر باپ سے دور لے جاتا ہے وہ بچے کو اغوا کرنا چاہتا ہے تو دین مٹنے سے پہلے دین کے مٹنے کی ابتدا سنتوں سے ہوگی کسی گھر سے دین کے نکلنے کی ابتدا سنتوں کے نکلنے سے ہوگی لیکن سنتوں کو ہم محدود نہ کریں داڑھی کو ہم نے نماز کی سنت مانا تو صرف امام کے ساتھ مختص کر دیا اب امام کی چھوٹی ہو تو بھی ہماری نماز نہیں ہوتی چاہے ہماری سا بھی ہوئی ہو حالانکہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم نے کہا اس کا جواب ہے یہ وہ کام کرتا لہذا وہ پوری تھی رکھے اس کی داڑی ہماری داڑھی ہو جائے گی وہ کوئی صاحب تھے نا چھوٹی چھوٹی انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہمارے جاننے والے تھے آج کل انہوں نے بڑی کی ہوئی ہے ان سے دوسرے صاحب جب بھی کبھی کہا کرتے کہ داڑھی کو چھوڑ دیں اس کی جان آپ تھوڑا سا ایسے بڑا بھی انہوں نے وہ کہا کرتے ہیں سرکار جب ہمارا دل کرتا ہے تو ہم آپ کی داڑھی پر ہاتھ پھیر کے تسلی کر لیتے ہیں اپنی بڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے آج کل ماشاء کافی بڑی کی ہوئی ہے لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم داری کے معاملے میں کسی کی داری کی طرف دیکھ کر یا ہاتھ پیر کر تسلی کر لیتے سنت کو محدود کر دینے سے وہ مسخ ہو جاتی یہ چیزیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنتیں بہرحال اصل موضوع کی طرف آئیے اگر اللہ کی عظمت ہے اور نبی سے پیار ہے نبی سے محبت ہے تو کہہ کہہ کے سنتیں کوئی نہیں رکھتا یہ کہنے کی چیز نہیں ہوتی ہمارے بچے جس قسم کے اوٹ پٹانگ لباس پہنتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کے آتے ہیں گورے یہ کہنے کے لیے کہ یہ لباس پہنائے اپنے بچوں اس تہذیب سے آپ کو محبت ہے خود بخود آپ کے گھر میں گھسی چلی آتی ہیں جینز بھی اور دیگر تماشے بھی اگر نبی سے پیار ہوگا تو نبی کی سنتیں بھی اسی طرح گھر میں آ جائیں گی ہم واضح کر کے کہتے ہیں بچوں کو کہ رنگ برنگی یہ کارٹونوں جیسی جینز پہنو بغیر واض کے پہنتے نا تو سنتیں ہیں بغیر واض کے کیوں نہ آئیں اگر محبت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں کاٹے فلاں کاٹے فلاں کاٹیے کاٹ, کہاں سے آتی ہے پیار محبت محبت ہے ہمیں ان سے یوروپ والوں سے کسی نے پہنے ہوئے ہو نا سوٹ پہنا ہوا تھری پیس تو آپ اسے کہہ دینا کہ آپ تو بالکل اٹالین لگتے ہیں بھوک اڑ جاتی ہے خوشی سے بار بار شیشا دیکھتا ہے فلاں نے سے کہا جی آپ اٹالین لگتے ہیں اس تہذیب نے سو سال ہمارے اوپر حکومت کی ہے ہمارے دلوں میں گھسی ہوئی لیکن بہرحال خوشو جو ہے یہ بھی مصنوعی مطلوب نہیں اصلی ہونا چاہیے ایک نمبر مال اللہ پسند کرتا ہے دو نمبر نہیں آرٹیفیشل نہیں رولڈ گولڈ نہیں حقیقی کی اسی طرح سے سنت بھی حقیقی ہونی چاہیے محبت والی ہونی چاہیے پک کر نکلنی چاہیے بدنام کرنے والی نہ ہو ایک تو ہوتا ہے ہمارے یہاں پکے ہوئے بیر ہوتے ہیں ایک بیروں کی قسم وہ ہوتی ہے جن کا رنگ تو باہر سے اصلی بیروں سے بھی زیادہ سرف نظر آتا لیکن جب آپ منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے منہ کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے پانی کے بغیر اندر ہی نہیں جاتا اس کو کہتے ہیں گل کوٹو بیر بظاہر رنگ تو خوب چمک رہا ہے بظاہر سنت کا تو بڑا اہتمام ہے لیکن جس نے بھی معاملہ کیا روتا ہوا ہی گیا اس نے تو اعتبار کیا نا آپ کی سنت پر کسی آدمی نے لین دین کیا کوئی گواہ نہیں بنایا اس نے ماشاء اللہ بڑی ٹھیک ٹھاک داڑھی ہے مفتی لگتے ہیں ایک سالے ہوں گے ان پر اعتبار کروں گا تو نہیں کروں گا تو کس پر کروں گا لین دین ہو گیا بعد میں وہ پیچھے پیچھے پھر وہ کہتے ہیں کہ گواہ ہے آپ کی داڑھی گواہ ہے اور قیامت کے دلی گواہی دے گی کہ یہ تو جال کے طور پر رکھی ہوئی تھی لوگ پھنسانے یہ سنت تیرے گلاب گوائی جائے تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جیسی باہر ہو ایسی ہی اندر بھی ہو واقع وہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ وسلم سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا وہ ظاہر کر رہا منافقت نہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے نہ یہ بھی لفظ سے بے فائدہ کاموں سے ایراض اپنے اصل مقصد پر نظر جما کر رکھنا اپنا اصل ہدف نظروں کے سامنے رکھنا اور ادھر, ادھر ادھر اپنی توجہ نہ ہونے دینا اس کے بعد آیا وہ زکات و لذین زکات فائل جو تزکیے کا فیل کرتے جہاں آتا ہے ایتاز زکات الزی نوکیمون صلاح وہ یو تون وہاں اس سے مراد ہوتا ہے مال کی زکات جہاں زکوٰ کا لفظ فیل کے تھا آتا ہے تو اس سے مراد صرف پیسے کی زکات نہیں ہوتی جس زکات جو تزکیے کا فیل کرنے والے اب تزکیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فرائز میں سے آپ کی رسالت کے چار فرائض میں سے ایک فرض آیا وایو اللہ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ کی پڑھتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں. تذکیہ ہے ٹو گرو اور تو پیوریفائی کسی چیز کو پاک صاف ہٹاتے رہنا چھلکے ہٹاتے رہنا گند بڑا ہٹاتے رہنا جیسے زمین کا تزکیہ آپ نے ایک چیز لگا دی ایک فصل بیج دی اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ نہیں دیتے آپ کی گہری نظر رہتی ہے اور ایک ٹائم فکس ہوتا ہے کہ ڈیڑھ مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد پھر وہ اس کی گوڈی کرتے ہیں اور اس گوڈی میں یہ ہوتا ہے کہ فالتو جڑی بوٹیاں جتنی اگی ہوئی ہوتی ہیں وہ نکال دی جاتی تاکہ زمین کی پوری توانائی آپ کے مطلوبہ شجر کو ملے اور وہ بڑھے پھلے پھلے اسی طرح پانی کا بھی اہتمام ہوتا ہے ہم بھی چونکہ اسی مٹی سے بنے لہذا یہ جڑی بوٹیاں یہ جھاڑ جنگاڑ ہمارے اندر بھی اگتا رہتا روح کا کام یہ ہے کہ وہ گوڈی کرتی ہے اور روح کو ہدایات ملتی ہے برائے راست اللہ قرآن کی مخاطب آپ کی روح آپ کی روح نے آپ کے بدن سے کام کروانا ہے روزہ آپ کو روح نے رکھوانا ہے اگر وہ ہے اور اگر مار گئی ہوئی ہے آپ کا بدن صرف اس کا قبرستان ہے تو اور بات روح کی کمزوری سے یہ بدن سرکش ہوتا ہے جب تک اس کے کنٹرول میں رہے وہ اس سے بات منواتی رہے اب صاف ستھرا کرنے کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے زمین کو بگاڑنے کے لیے اس میں جھاڑ جگاڑ اگانے کے لیے محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں صرف آپ تزکیے کا پھر چھوڑ دیں گوڈی کرنی چھوڑ دیں ہل چلانی چھوڑ دیں جنگل وہاں خود بخود ہی ہو جائے اس کے لیے آپ کو کھاد دینے کی ضرورت نہیں پانی دینے کی ضرورت نہیں بندہ سنوارنے کے لیے تو محنت کرنی پڑتی بگاڑنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں صرف تزکی ہے محنت چھوڑ دے بندہ بگڑ دے ہر قسم کی بری آتے اس میں آ جائیں یہ اس مٹی کی خاصیت بلندی پر جانے کے لیے تو زور لگانا پڑتا ہے گاڑی کو ہو سکتا ہے کہ پہلے گیئر میں لانا پڑے لیکن بلندی سے نیچے لڑکنے کے لیے آپ انجن بھی بند کر دیں تو نیچے پہنچ جائیں وہاں زور لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تو بلندی کا سفر ہے مشقت کا طالب اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں مطلوب بھی ہے تزکیا نفس مطلوب ہے یہ کوئی ہابی نہیں اس لیے کہ زمین کے اندر ہمارے نفس کی بہت سی مرحوبات <تصفيق> یہ ساری ہمارے نفس کی مرغوبات روح نہیں اور اس سے یہ ساری مرغوبات اللہ اور اس کے رسول کی متعین کردہ حدود کے اندر پوری کرنا ایک انسان کے شایا شان طریقے سے کرنا اور ایک مسلمان کے شایانے شان طریقے سے ان کو پورا کرنا یہ روح کا کام فوکس اپنی داد پہ رکھے انسان اپنی غلطیوں کو خود جج کرے میرے اندر یہ خامیاں ہے دوسروں پر نظر رکھنے سے دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے سے آدمی دن ب دن خراب ہوتا چلا جاتا اور اپنی خامیوں پر نظر رکھنے سے آدمی دن ب دن سدرتا چلا جاتا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی پر داروگا بنا کر نہیں بھیجا کسی کا جاسوس بنا کر نہیں بھیجا ہم سے نہیں پوچھے گا کون کہاں سے کماتا تھا اور کس طرح خرچ کرتا تھا ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم کہاں سے کماتے تھے کہاں کہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا یہ دیکھا جائے گا تم نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے دوسروں کے ایپ ڈھونڈو گے تو اسے قرآن کہا والا تجسا جاسوسی مت کرو اپنی جاسوسی کرو اپنے اوپر نظر رکھو علیہ کمان پھوسا تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے تمہیں تھاانے دار چھ فٹ کے اوپر بنایا گیا ہے لوگوں کا نہیں اب جب بھی ہم لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی برائیوں کو دیکھتے ہیں جب برائیوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی برائی پر جب نظر جاتی ہے تو ہمیں کسی کی برائی سے تھوڑی نظر آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی میرے پاس اتنا مارجن ہے میں ابھی تھوڑی سی اور اگر کر لوں تو گزارا ہو سکتا ہے اگر فلاں اتنا بڑا مولوی ہوگا یہ کر سکتا ہے تو مجھے تو ڈسکاؤنٹ ملنی چاہیے میں تو عام مسلمان ہوں میں مولوی نہیں ہوں اور یہ انسانی فطرت ہے کہ برائی کو فوراً قبول کرتا ہے اس نفس کی یہ فطرت اچھائی کے بارے میں وہ دلیل مانگتا ہے آپ نے کہہ دیا نا کہ فلاں بڑا اچھا آدمی ہے نہیں مانے اس کے لیے دلیل لیکن آپ نے کہتے ہیں فلاں بڑا برا آدمی ہے تو فوراً لکما مل گیا ہاں بالکل جناب تصدیق ہو گئی اور اپنی اچھائیوں پر نظر رکھتا ہے برائیوں پر نہیں جب اچھائیاں اتنی دیکھتا ہے تو کہتا ہے بس اور کمائی کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے بہت ہے یہ دوسری طرف جو اس نے بلینک چیک ایشو کی کیے ہوئے ہیں برائیوں کے نام پر اس پر اس کی نظر نہیں جاتی ایک آدمی ہے اس نے دو لاکھ گرم بینک کے اندر جمع کروا دیا اس کی رسید لے لی اب اس نے اوور ٹائم لگانا بھی چھوڑ دیا ڈیوٹی بھی چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا وہ دو لاکھ کی رسید دے کے کہتا میرے پاس اتنے پیسے ہیں لیکن اس دو لاکھ کے اس جو چار لاکھ کے چیک جاری کی وہ نہیں دیکھتا چیک وہ کبھی چیک نہیں کی کہ چیک کتنے ایشو کر چکا ہوں میں تو دیکھتا ہے آدمی لیکن ان نیتوں کے اگینسٹ کتنا قرض لے چکا ہے کلو نفسن بما کا سبت رہی نا ہر جان اپنے کرتوتوں کے عوض رہن رکھی ہوئی اور قیامت کے دن یہ دیکھا جائے گا اگر نیکیاں کی ہیں تیس گناہ کیے ہیں تو وہ ستر نیکیاں ستر گنا تیس نیکیاں تیس گنا کو صاف کر کے باقی آپ کے پاس بیلنس بچے گا چالیس نیکیاں تو آپ نے چالیس نیکیاں کی ستر نہیں کی اور ہو سکتا ہے کہ آدمی نے انچاس گناہ کیے ہیں پچاس نیکیاں کی ہیں تو اس کے انچاس نیکیاں انچاس گناحوں کو صاف کر دیں گی اور باقی کیا بچے گی اس کے پاس ایک نیکی اسے ایک نیکی کی ہے بیلنس شیٹ کیا ہے ایک نیکی اور وہ ایک نیکی اسے جنت میں لے جائے گی فمن منساخلت موازی میں ہوں اسی لیے کہا گیا کہ بدی کو حقیر سمجھ کے کرو مت گناہ کا ارتقاب حقیر سمجھ کے مت کرو کہ یہ تو تھوڑا سا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے وہی بدی تیرے بدیوں والے پلڑے کو جھکانے والی اور نیکی کو حقیر سمجھ کے ترک مت کرو ہو سکتا ہے وہی ایک نیکی تیرے جنت میں جانے کا سبب دونوں پلڑے برابر آ گئے انچاس انچاس ایک نیکی مل جائے کہیں سے تھوڑی سی بھی چاہے وہ رستے سے پتھر ہٹانے والی ہو چاہے وہ سلام کا جواب دینے والی ہو چاہے وہ کسی مسلمان سے مسکراکل ملنے والی ہو کوئی ایک نیکی دے دے میرا یہ پلڑا جھک جائے اور اس وقت وہ حقیر اس کے کلے کا پھندا بن جائے گی جسے اس نے سمجھا تھا کہ یہ تو معمولی سی نیکی ہے مجھے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ابھی تو میں تاج پر تو فارغ ہوا تازہ نیکی کو حقیر سمجھ کے ترق مت کرو اور گناہ کو حقیر سمجھ کے اس کا اتخاب مت کرو مطلوب ہے اپنا ہر آدمی اپنی اچھی اور بری عادات سے خود زیادہ واقف ہے بنسبت کسی دوسرے کی یا اس کا رب اس کو جانتا ہے یا وہ اپنے آپ کو جانتا ہے جب اکیلا ہو تو یہ سمجھے کہ وہ حشر میں رب کے سامنے کھڑا ہے اور اپنا حساب کتاب دے رہا ہے پھر جو وہاں ترلے کرنے منتیں کرنی تو یہیں کر لو یہی ڈی لیڈ کروا لو اب جو وہ کہتا ہے ہر مستق کوئی استغفار کرنے والا ہے میں اس کی استغفار کو قبول کروں کوئی اپنی بدیاں ڈیلیٹ کروانے والا ہے میں صاف کر دوں ساری رات ہاتھ پھیلائے کھڑا رہتا ہے اب وقت پیچھے سے توبہ کر آئندہ کے ارتکاب سے پرہیز کریں اور اپنا محاسبہ ہر حال میں کرتے کریں آپ گاڑی لے کر جاتے ہیں روز صاف کرتے یا تو وہ شو روم میں بند رہے اس کی بھی صفائی کرنی پڑتی ہے لی؟ لیکن زیادہ عرصے کے بعد اگر آپ نے کام پر جانا ہے تو گاڑی گندی تو ہوگی اس کے ٹائر بھی خراب ہوگی اس کے شیشے بھی خراب ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑی تو گیراج میں بند کر دو اٹھا کے اس نفس کو جنگل میں کسی گار میں لے جا کر بند کر دو یہ راہبانیت ہے یہ دوسری انتہا رہنا اسی معاشرے کے اندر معاشرے میں رہو گے تو دھول پڑتی رہے انسان متاثر ہوتا ہے ماحول سوسائٹی اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ روز گاڑی کو چمکاتے رہو صاف کرتے رہو دھوتے رہو جسے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اگلی آنے والی نماز سے دھل جاتے ہیں کسی نے فجر پڑی پھر زور آ کر پڑی تو فجر اور زور کے درمیان جو گنا ہوئے ہیں وہ اس کا کفارہ ہے وزو کے ساتھ گنا دھلتے ہیں پھر اس نے اثر آ کر پڑی تو زور اثر کے درمیان کے جو گناہ تھے وہ در گئے یہ تذکیہ گاڑی دھونے والی بات ہے تو اپنا محاسبہ کرتا ہے گناہ کتنے بھی زیادہ ہیں اللہ کا ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا یہ سارا ہمارا اپنا ہی نقصان تھا جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں اللہ نے فرمایا کہ بنی آدم آدم کی اولاد تم ابھی اس ہستی کو نہیں پہنچے کہ میرا نقصان کر اگر تم سارے بھی ہو تمہارے پچھلے بھی ہو تمہارے اگلے بھی سارے مل کر ایک فاسق فاضر شخص کے دل کی طرح ہو جائے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے اور اگر تم سب مل کر ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بھی آپ فائدہ کر رہے ہیں نیکی کر کے وہ اپنا کر رہے ہیں جو بھی گناہ کر کے نقصان کر رہے ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں اللہ کا نہیں جا کے توبہ کریں اسے معافی مانگے اسے اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس نے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں رکھے لیٹ فیس کوئی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے کوئی لیٹ فیس نہیں رکھی کہ جی آپ اتنے عرصے کے بعد آئے جوانی کہاں گزاری اب گاڑی سفید ہو گئی ہے تو میرے پاس آئے ہو اللہ نے فرمایا بنی آدم میں اللہ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ اسلام ایک دفعہ توبہ کرنے والے کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ اللہ کو اس پہ کتنا پیار آتا تو آپ کے حوالی ہی نے اعتراض کر دیا کہ جو آدمی اللہ سے اتنے دور رہا اتنا اچھا اس کی نافرمانیاں کرتا رہا پھر وہ پلٹ کر آیا تو اللہ کو اتنا اس سے پیار آ گیا تو آپ نے فرمایا دیکھو دو آدمی ہیں ان میں سے ایک نے تمہارا سو دینار دینا سو دینار کا مقروض دوسرا تمہارا پانچ ہزار دنار کا مقروض ہے تو ان میں سے کون جب پیسے واپس کرے گا تو تمہیں زیادہ خوشی ہوگی اس نے کہا جی پانچ ہزار دینار والا تو آپ نے فرمایا جو زیادہ جتنا زیادہ گناہگار توبہ کرتا اللہ ہے اللہ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ مقروض ہے اللہ کا پھر آپ نے دوسری مثال دی کہ ایک آدمی کے دو بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹا لڑ جھگڑ کے اپنے باپ سے گھر سے نکل گیا اس نے کہا کہ بھائی میرا حصہ دو جو کچھ اس کو تھوڑا بہت باپ سے لیا اس نے خرچہ اور نکل گیا گھر دوسرا بیٹا باپ کی خدمت میں لگا رہا وہ صاحب گھر سے چلے گئے تھے ان کے پیسے ہو گئے ختم تو کسی آدمی کے مویشی چلانے پر انہوں نے نوکری کر مجھے تم روٹی دے دینا اور میں تیرے ڈنگر چرایا کروں کچھ اچھا ڈنگر چراتے رہے وہ ان کے ساتھ بڑا بیہیو کرتا بہت گالیاں وغیرہ بھی دیتا اس آدمی کو بڑا سخت رویہ تھا اس کا ایک دن درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اس آدمی نے سوچا اس نے کہا میں پلٹ کے اپنے باپ کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں وہ میرا باپ جس طرح یہ میرے ساتھ کر رہا کبھی بھی اس طرح وہ نہیں کرے گا ہر میں اس کا بیٹا ہوں اس نے وہ سارا کچھ چھوڑا وہیں پہ اور سیدھا واپس آ اپنے باپ کے باپ کو پتا چلا کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کا بیٹا آ باپ خوشی سے گھر سے باہر نکلا اس کو گلے سے لگایا اور بڑے بیٹے سے کہا کہ فلان جو ہمارا بچ رہا ہے نا اس کو جبا کر کے لوگوں کی دعوت کرو محلوں والوں کو بتاؤ میرا بیٹا آیا اب وہ جو گھر والا بیٹا تو بڑا ناراض میں ڈگر چلا چلا کے مر گیا گھر کیا موٹا تازہ ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کے لیے میں اس کو زبا کر دوں آپ کو میرے آنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جب میں باہر سے آتا ہوں یہ آیا تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی تو باپ نے کہا بیٹا تم تو تھے ہی نا میرے پاس تم تو تھے ہی میرے پاس گم شدہ متا تو یہ تھی نا آپ کی جیب میں دس ہزار روپیہ ہو لیکن جب آپ کو گن ہوا ہوا سو درم واپس ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے دس ہزار سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ گم تو سہ ہوا تھا نا دس ہزار تو تھا ہی جیب میں بیٹا تم تو تھے میرے گھر میں نیک آدمی تو ہوتا ہی رب کے گھر میں ہے نا گم تو بہ ہوا ہوا پھر آپ نے مثال دی حضرت محمد مستفیٰ صلی اللہ علیہ کہ کوئی آدمی سفر پر گیا اور اونٹنی کے اوپر اس نے اپنا خردوں نے سفر کرتے ہوئے صحرا میں ایک جگہ وہ آرام کرنے لگا اس گرفت کے نیچے اونٹنی کو اس نے چھوڑ دیا سو گیا جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی اس کا کھانے پینے کا سامان لے کر غائب ہو گئی اس نے بڑا ڈھونڈا نہ ملا آخر ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ بیٹھ گیا مرنے کے انتظار میں موت کے انتظار نہ کھانا ہے نہ پینا ہے تو مرنا ہی مرنا ہے پھر اب وہاں بیٹھے بیٹھے وہ اونگ گیا ایک دم اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اٹھنی سامنے کھڑی ہے اور اس پر سامان بھی سارا لدا ہوا اب یہ نئی زندگی ملی اس آدمی کو خوشی کے ساتھ اس کے منہ سے نکلتا ہے یعنی اتنا وہ بے قابو ہو گیا خوشی سے کہ اس نے کہا کیا کہ اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ کہنا کیا چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ تجھے میرا کتنا خیال ہے تو نے مجھے کہا اس میں لیکن خوشی کے ساتھ حضور اس کی خوشی کا کی مثال دے رہے ہیں تو خوشی سے وہ کہہ رہا کہ اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ آپ نے فرمایا جب تو گناگار توبہ کرتا ہے تو اللہ کو سوٹنی والے سے زیادہ خوشی ہوتی اللہ کو محتاج ہے ہمارا کہ چلو واپس آ گیا تو کما کے دے گا مجھے محتاج نہیں وہ محبت کرتا ہے وہ نہیں جاتا تم آگ میں جاؤ وہ کہتا ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا ہم تو بہت دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں بچہ جب دوڑ کے استری کی طرف جاتا ہے آپ ہاتھ لگانے دیتے ہیں اللہ ماں سے ماں سے ستر گنا ستر ماؤ جتنا پیار آپ سے کرتا ہے ایسے ہی آگ میں جانے دے گا وہ تو وہاں نہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے. جب آپ بچے کو کہتے ہیں بچہ کوئی کام ہوم ورک نہیں کرتا کوئی اور شرارت کرتا وہ آپ کی محبت اس کو مارنا نہیں چاہتی پیارا بھی لگتے آپ آپ کی اناہ بھی ہے کہ اگر میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ بگڑ جائے گا لہذا آپ کیا کہتے ہیں ناک سے تین لکیریں نکالو ان تین لکیروں سے کیا آپ کے مربے چل جاتے ہیں کوئی فائدہ ہے آپ کا وہ تین لکیریں اصل میں آپ کی محبت کا نشان ہے آپ اس کو بخشنا چاہتے ہیں معاف کرنا چاہتے ہیں وہ تو بہانا تین لکیر یہ جو مسجد میں آ کے لکیریں نکالتے ہیں نا یہ بہانے ہیں بخشنے کے اللہ کا کچھ نہیں سن سکتا مت سمجھو احسان اللہ پر اگر تیسرا آسان فرماتے ہیں تمہاری یہ عبادات اللہ کے لیے حیض کے لتے سے بھی زیادہ بیکار ہیں مت سمجھا کرو کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور اب بڑا احسان کر لیا اللہ پر رابوں اسے میرا یہ کام بھی کرنا چاہیے اور یہ کام بھی کرنا چاہیے اور یہ بھی کرنا چاہیے اور میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے اور میرا فلاں لوگ گلے کرتے جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں آج تک نماز بھی میں نے کبھی کوئی قضا نہیں کی پھر بھی مصیبت پیچھا نہیں چھوڑتی بڑا احسان کیا اللہ آپ کا مقروض ہے نا اتنی نمازیں آپ نے قرضہ دے دی یہ سورج کو توانائی وہی سے ملتی ہے آپ کی نمازوں سے وہاں وہ جو ہے ہو رہے ہیں آٹمی اور وہ چل رہی ہے ساری توی آ رہی ہے آپ نے نماز پڑھنی چھوڑ دی تو سورج جو ہے وہ بالکل ہو یہ بہانے ہیں سے ہوتا کچھ نہیں جی وہ بخشنا چاہتا اس کی انا بھی تو ہے کہتا آپ نے منہ سے بس توبہ تو گو پلٹو اللہ پلٹو بستوبا کہ اس کی محبت نہیں جاتی کہ آپ جہنم میں جائیں وہ حجات بن یوسف کہتا بڑا ظالم تھا جسے اس امت کا فرآم بھی کہا گیا تھا لاما کتنی اولا ماہ قتل حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی کو کس طرح شہید لیکن ساتھ نیکی کے کام بھی کیے خصوصا ہم لوگوں پر اجمیوں پر تو بڑا احسان ہے یہ جو زیریں زبریں یہ شد اور مد یہ لگائی ہیں یہ اسی کے زمانے کا کام اس کے بغیر تو ہم دو ایسے نہیں پڑ سکتے جب مرنے کا وقت آیا تو ظاہرہ کیا فیت تھی ماں کی گود میں سر رکھا ہوا تھا ماں سے کہنے لگا ماں دعا کرو میرے لیے ماں نے بھی یہ کہا کہ بیٹا میں کس طرح لگتا ہوں ماں کو بھی پتا اس نے کیا کیا اس نے کہا ماں مجھے یہ بات بتاؤ کہ اگر میرا کیس اللہ تیرے سپرد کر دے میرا مقدمہ تیری عدالت میں دے دے تو, تو میرے ساتھ کیا کرے گا اس نے بیٹا میں تو تجھے آگ میں کبھی نہیں ڈالوں اس نے کہا ماں پھر مطمئن رہ وہ تجھ سے ستر گنا زیادہ پیار کر کوئی ڈھونڈ لے گا کوئی سبھی نکالے گا میری بچت تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے گناہ کرتے ہوئے تو نہیں شرمائے وہ دیکھ رہا تھا جب تم کر رہے تھے کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی اب اس کے سامنے رکھتے ہوئے تمہیں شرم آتی کوئی آدمی چوری تو کسی کی کر لے لیکن کہ پیسے واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی چوری کرتے شرم نہیں آئیں جب وہ کہتا ہے تم توبہ کر ایک آدمی بارے میں فرمایا کہ اس نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا تھا, کہا تھا کہ رب قداصح تو کیا اللہ میں تیری نا فرمانی کر بیٹھا کبھی بھی یہ کہہ دیتا تو میں سے بک کہ کی تو کیسی کچھ اور ہادی سے کنسیا میں ایک آدمی کا واقعہ ملتا ہے مسلم شریف میں بھی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹوں کو یہ وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور جلا کر میری خاک کو کہیں آگے پیچھے بکھیر دینا اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں میں بہت ہوں انہوں نے ایسا ہی کیا ایسی چلا لیں باپ جب مر گیا تو بیٹوں نے اس کو جلا دیا جلا کر خاک آگے پیچھے بہا دی کچھ اڑا دی اللہ تعالی نے اس کو اکٹھا کر لیا اور پوچھا سنا بھائی اس نے کہا اللہ مجھے یقین تھا تو مجھے اکٹھا کر لے لیکن میرے جنہیں تو بھاگنا ہی تھا نا میں تو بھاگ سکتا تھا جو میری استطاعت میں تھا میں نے کیا اے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں میں تو تیرا سامنا کرنے سے ہوں بچہ جب باپ کے آگے بھاگتا ہے اور باپ اسے پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے تو کیا سمجھتے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں باپ سے بچ کے نکل جاؤں میرا باپ مجھ سے سست رفتار میں دوڑتا ہے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے پکڑ لے گا سی تنگیں لمبی ہیں اس کے قدم لمبے یہ تو مجھے دس گز نہیں دوڑنے دے گا لیکن بچے کے ذمہ تو دوڑنا ہی ہے نا جو غلطی کرتا ہے وہ دوڑتا ہے نا بے شک پکڑ لیا جاتا ہے اور اللہ مجھے پتا تھا تو پکڑ لے گا لیکن میں تو دوڑ سکتا تھا نا گناہ آزاد ہوتا اللہ نے کہا بس یہی وجہ تھی اے اللہ بس تیرا خوف تھا اللہ میں جا میں نے بے خوف کر دیا اب بھی اگر یہ رب قبول نہیں تو پھر کوئی اپنا رب ڈھونڈو اب بھی وقت ہے پھر اگر ایسا رب بھی تمہیں قبول نہیں تو مجھ سے کہہ دے توبہ میں تیرے نامہ امال سے بھی مٹا دوں گا جس زمین پر پھر سرزد ہوا تھا اس زمین کو بھی بھلا دوں گا جس فرشتے نے لکھا تھا میں اس فرشتے کو بھی بلا دوں گا کل تمہیں کوئی تانا نہ دیں تیرہ بندے کا معاملہ بولا رو اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ مت بناؤ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا رب کے سامنے کے طور اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ جس آدمی کے گناہ اللہ نے حضور نے تین قسمیں کھائیں اور اس بات کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر میں قسم کھاؤں تو جھوٹ نہ ہوگا کہ جس آدمی کے گناہ اللہ نے دنیا میں چھپائے حشر میں رسوا نہیں کرے اگر ہوئے ہیں تو وہ ستار ہے حساب لینا بھی ہوگا تو الگ کر لے گا اگر دنیا میں نہیں کھولا تو آخرت میں رسوا نہیں کرے گا آپ صاف کروا لیں تو کیا بات ساری رات دفتر کھلا رہتا ہے ساری رات ہاتھ پھیلا رہتا ہے پہلے آسمان پر تو جلدی ہوتی ہے حال میں مستقبر کوئی حید تک پار کرنے والا احمد کی اپیل تو داخل کر دو وہ جو میاں محمد صاحب نے فرمایا کہ نسل چھپن کتنے نہیں ہوں پھر وہ اگے تریا عدل کریں تا کوئی نہیں چاہ رہا فضل کریں تویا اگر عدل ایک صحابی سے انتقال ہو رہا تھا تو, تو بار بار کہہ رہے تھے اللہ عدل کر آپ نے فرمایا برباد ہو جاؤ گے ہو جاؤ گے تو اس نے عدل کیا عدل تو وہ کرے گا اس کا جواب وہ نہیں کرتا تو رحم کیوں نہیں مانتا ریم اپنے گناہوں کو دیکھیں اپنا سب کچھ بھول جائیں گے آپ یہ نیکیاں جو شیطان نیکی کو اللہج کر کے دیتا ہے بڑا نیک تاکہ آدمی اور نیکی کوئی نہ کرے اور گناہوں کو ریڈیوس کر کے دکھاتا چھوٹے چھوٹے کر کے دکھاتا یہ تو گناہ ہی کوئی نہیں سرکار جڑا سر تو ہے گناہ تو جو فلاں کر رہے اپنے گناہوں کو لاپ کر کے دیکھو بڑے کر کے دیکھو نیکیوں کو حقیر سمجھو نیکیوں یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ روزے جو ہم رکھتے ہیں سارا دن جیبت کرتے رہتے ہیں کام پر بھی چوری کرتے ہیں ہم یہ روزے حج پہ جاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ حاجیں یہ نمازیں یہ حج یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے جہاں نبیوں کی اور اولیاء کی نمازیں ہوں گی ان نمازوں کو چھوڑ کے تیری نمازوں پر کسی کی نظر آئے گی میاں محمد صاحب نے کہا جنہ صرافہ اگے رول دے لال جواہر پننے جنہ صرافہ اگے رل دے لال جوار پنے کچے من کے ویک ساڈے قد انہیں دل منہ تم نمازوں کو چھوڑ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی نماز کو چھوڑ کے ہماری نمازوں پر نظر آئے گی پھر طریقہ کیا کہ? ہے کہتے ہیں رو اس طرف سے آ کے دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کیوں رو رہا ہے بس یہ ہے ایک طریقہ قیامت کے دن تو رونا ہے حدود نے برنا رو رو آدمی کہ آدمی کا یہ ماس گل جائے گا یہ اور یہاں نشان پڑ جائیں گے لیکن اس رونے کا فائدہ کوئی روسی توجہ ادھر جلاؤ کے یہ بھی ایک بیٹھا ہوا ہے مجبور لاچار اس کی نمازیں پار جانے کے قابل نہیں کوئی عمل پلنے نہیں ایک جگہ اپنی عبادہ مالی کی کیفیت دام کرتے یہ ہماری اپنی دریا سے پار جانا ہو تو یا تو کشتی والے سے یاری ہو جو ملا آپ کا دوست ہو تو لے جائے گا ورنہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے کرایہ ہونا چاہیے وہ مثال ہے نا پیسے دینا بیڑی چڑھنا پیسے دیں اور پار چلے جائیں نہیں تو تیسرا طریقہ یہ ہے جیسے ویگن کا نائک ارباب ڈرائیور سے کہہ دے کہ یہ اپنی سواریاں لے کے جانی ہیں اب چاہے وہ بقیہ سواریوں میں سے کسی کو آپ لوڈ کرے یا اس کو اپنی سائیڈ پر بٹھا کے لے جائے بندہ اس نے لے کر جانا ہے کیوں کہتا جی نائک کا بندہ ہے میری نوکری کا مسئلہ ہے یا تو رب کہتے کہ میرا بندہ ہے بس مسئلہ یا تو یہ کرو نہیں تو فرماتے ہیں نئی اشنائی نال ملا ہو پلے نہیں مزوری لگا بے پار بندے نو جانا کم ضروری پار جانا تو ہے نا اس پل پر سے گزرنا ہے نا نبیوں نبی گزر کر ہی جنت میں جانا ہے وَا ملنا وارے تو آپ دان آلہ ربے کا حتم بخبی گزر کر جانا ہے جائے کم ضروری عملہ والے لنگ لنگ جاندے کون چڑھاوے میں نے باہر چڑھا دے رحمت تیری ہاتھ حق پڑھاوے جنب. ہکنا عشق پیانے پیتے ہکنا زود عبادت ہکنا خو تلا مسیتا ہکنا دان ثقافت میں عمر کھڑائی کر کر کاغذ کالے پھر بھی آس نہ توڑی ربا وے کرم دے اتنا گنا گارو پھر بھی تیرے در کیا ہر آسے آس میں توڑی جو آسا کر آیا پھر بھی آس تیرے در میں مین موڑ میں شرمایا خود امیدیں تارا لوگوں کی تیرے در پر امید کو فضل کرے تو اصل نہیں چٹکارے کرم تیرے دی ترکی اتنے پاپ کمائے پائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے یا تو رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے بے فکر ہو جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے کہہ دیا اب دو ہتنا بڑا اعزاز میرا بندہ ہے اب دو ہار کہتا نا اب تو اب چیزیں دگر بندہ اور چیز ہوتی ہے اس کا بندہ کوئی اور چیز ہوتی ہے اس کا کام ہے اس کا نام ہے پینٹر کی گاڑی پینٹ کرتا ہے تو پہلے سارا جو ہے وہ ہٹاتا ہے پھر سکریپر کے ساتھ صاف کرتا ہے پھر اس پر پتہ نہیں کیا کر کے چمکا کے پھر نیا رنگ چڑھاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو زنگ لگتا ہے تو صاحبہ نے کہا حضور اس کو چمکانے کی کیا ترتیب ہے آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا قرآن کی تلاوت یہ نرم کرتی ہے دلوں کو گرم کرتی ہے مقصد کو تازہ رکھتی ایک ہدف دیتی اور موت یہ تعین کرتی آپ جیسے ہی جوان ہیں جو اس وقت جا کے سوئے ہوئے جتنی خواہشیں ہمیں ہیں وہ ساری ان کو بھی اللہ کو مکاس کثرت سے مال جمع کرنے کی دوڑ نے تمہیں گاخل کر کے رکھ دیا ہے حالانکہ تم قبروں کی زیارت بھی کرتے ہو جا کے اپنے ہاتھوں تار کیوں میں آتے ہو کیا جاتا ہے اندر قبر کبھی غور کیا اس کفن کے اندر کیا میرے دادا جان کی جب وفات ہوئی تو کسی صاحب نے کہا کہ یہ ان کے کفن پر کلمہ نہیں لکھا میں نے کہا کلمہ دل پر ہی لکھا ہوگا تو کام آئے گا یہ کفن تو کیڑے کھا جائیں کنک جی ساتھ توشہ نہیں لے کر جانا میں نے کہا اللہ نے ایک سو سال زندگی دی ہے تو توشے کے لیے ان کو دی نیک سالے لا توشہ ہے وہ دو, دو درجن کیلے اور دو درجن وہ جو سیب مولوی کھا جائے گا یا موزن کھا جائے گا وہ توشہ نہیں ہے جو کچھ بھی ایس وقت کفن کے اندر ہی ہے یہ موت کو یاد کرنا ساٹھ سال لمٹ ہے ایوریج ہے اس امت کی اور ساٹھ سال کوئی کوئی گزارے کوئی کوئی پیچھے رہ کے گیا بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے وہ جو, جو میاں صاحب نے کہا کہ جیون جیون چوٹا ناما زندگی جو ہے, ہے جیون جیون چوٹا ناما موت کھڑی سر اتنے لکھ کروڑ پہ رہتی سونے سات اندر لال سوتے ہم سے خوبصورت ہم سے زیادہ تمنا ہے ہم سے زیادہ لالچ کہاں آئے گا بسا نہیں کوئی کوئی گارنٹی ہے کسی کے پاس کوئی رب نے وارنٹی لیٹر صاف دیا ہوا ہے لے کر آئے تو ایکسپائری کی موڑ لگوا کے لاؤ کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ تک تبدیلی نفسما کل کا کوئی پتہ نہیں اتنی ضعیف پروڈکشن ہے یہ بخود کا انسان ہو ظاہر جس کا بنانے والا گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگلی سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی آ حضور صلی اللہ وسلم نے دشاب کی اور ونی پر تیمم کر لیا تو جو صحابی لوٹا لیے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ حضور میں پانی دیے یہاں انتظار کر رہا ہوں آپ نے فرمایا لال لی لاب لوگوں مجھے کیا پتہ میں اس لوٹے تک پہنچوں گا نہیں پہنچا آپ نے فرمایا بلال موت کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے فرماتے ہیں حضور لکما لیتا ہوں تو کہتا ہوں پیٹ میں جائے گا کہ نہیں جائے گا موت آ جائے گی آپ نے فرمایا تم نے بڑی لمبی زندگی کی تمنا کی ہے بلال میں تو کہتا ہوں سانس آیا آئے گا جائے گا واپس کے نہیں جائے گا موت تو یہاں آئے گا بسا نہ کوئی مان کیا پھر کرنا جس, جس جسے ننڈ چنڈ رکھے کھا کے اندر بن یہ چاند سا چیرا کا لگ لے اپنے دکیل کے مٹی میں رکھ کے آئے لو کھاؤ پیڑوں کو یہ قیمت ہے تیری کل ماٹی کے مول بکنا ہے بکنے نے آج تیرے شیر چڑھے ہوئے آج تجھے پرواہی کوئی نہیں آج بیچنا اس کو ہمیشہ صحیح ہوتا نا شیر شیئر جو ہے وہ دستیں مارکیٹ چڑھی ہوئی تو فوراً بیچ تیرا آج ریٹ لگا ہوا ہے تیرے ایک ایک آنسو کا ریٹ ہے ایک ایک آنسو مکی کے سر کے برابر وہ آنسو تیری ایک سبحان اللہ آدھا پلڑا بھر دیتی ہے الحمد پورا پلڑا بھر بیٹتی آج تیرا ریٹ لگا ہوا ہے آج تیری ایک ایک حرکت قیمتی ہے کل تو تجھے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ماں تیرا نام نہیں لے گی میں کہا نہیں کرتا کہ جب اللہ کے یہاں سے نام کٹ جاتا تو ماں بھی بیٹے کا نام نہیں لیتی میں نے کسی ماں کو یہ نہیں کہتے سنا مرے ہوئے بچے کا نام لے کر اس نے کہا کہ اس کو دھوپ لگ رہی ہے کہتی ہے میت دھوپ میں ہے میت کو چھاؤں میں کرتی میت کو ادھر کر دیں میت کو ادھر کر دیں میت پر کپڑا دے ماں بھی بچے کا نام نہیں لیتی کیوں? وہاں سے کٹ دیا. آج تیرا ریٹ آج تجھے کوئی خریدنے والا کھڑا ان اللہ انترام تم ان والا ہوں جین الحم الجن آج سے بیچو اس کا کوئی بھروسہ نہیں کل رہے گا نہیں رہے گا آج ہی سودا کر لو آج بیچ دو اس کے بعد جہاں وہ کہتا ہے وہاں کھپاؤ بک جاؤ ان اللہ شرح اللہ خریدار ہے تمہاری جان کا بھی تمہارے مال کا بھی اور یہ وہ جان ہے جس کا بھروسہ کوئی, کوئی نہیں اتنی بے بھروسہ چیز جس کی گارنٹی کوئی نہیں کتنی قیمت دے کر وہ خرید رہا ہے ہم نے یہ سب کچھ بیچ دیا نا یہاں ایک مکان نہیں بنتا جو لوگ یہاں تیس تیس سال کام کر رہے ہیں نا بہت سوکھا ابھی تک پیچھے مکان نہیں بنا اور وہاں اتنی اتنی جنتیں اور اتنے اتنے محلات اور یہ نر بیچا ہم نے بکنا ہے تو نہیں یہاں تجھے ہر کوئی بیچنے والا ہے تیری بیوی بھی تجھے بیچ رہی ہے تیری ماں بھی تجھے بیچ رہی ہے تیری اولاد بھی تجھے بیچ رہی ہے لیکن بڑی تھوڑی قیمت کے بچے بڑی تھوڑی قیمت پہ اور جو تیرا سب سے زیادہ ریٹ لگا رہا ہے اس کی تیری کوئی توجہ نہیں بیچو اور جس طرح وہ کہتا ہے صرف اس طرح اس کو خرچ کرو جو کہتا ہے دن میں پانچ دفعہ مسجد میں لے کر آنا ہے اس کو لے کر آؤ وہ کہتا ہے اتنے بجے سے اتنے بجے تک اس کو کھانا پلانا نہیں ہے بس کھلاؤ پلاؤ میل بائی ماؤت اس لیے کہ یہ مال اس کا ہے تو بھارت تج کیا اس کا نام اپنے گناہوں کی چھاڑ پونگ کرتے رہو اپنی بری عادتوں کو ہٹاتے رہو ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جب آدمی کے کپڑے میلے ہو جائیں تو پھر وہ توجہ ہی نہیں دیتا اصول یہ ہے صاف کپڑے پر داغ لگ جائے تو فوراً توجہ جاتی ہے لیکن جب ہفتہ آپ اس کپڑے کو پہن لیں تو پھر داغ وغیرہ اتنا زیادہ نظر نہیں آتا کیوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ میلا ہو چکا ہوتا وہ واضح نہیں ہوتے کسی آدمی کے کپڑے گری سے لترے ہوئے تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ کے کپڑے گیا لگ گئی جب آپ اپنے آپ کو چمکا لیں گے توبہ کر لیں گے اللہ سے معاف کروا کے اپنا کپڑا صاف ستھرا کر لیں گے تو پھر تھوڑا تھوڑا گناہ بھی آپ کو کٹکے گا کٹکے گا اور آپ درست رکھیں گے اپنے آپ لہذا اس کے لیے یہ سروس،, سروس سٹیشن ہے چمکاؤ اپنے آپ کو تجکیہ کرو کالج کرو پرانے حکیم کی تلاوت کرو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر اور موت کو اپنے سامنے رکھو ویزا لگ گیا ہے کوئی پتہ نہیں پورا ہوگا یا نہ ہوگا اگلا ویزا لگا ہوا ہے لائسنس مل گیا ہے پتہ نہیں گاڑی چلانی نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی اگلا ادھر کا لائسنس بن گیا ہے موت کو مد نظر وہ آخروں کامد اللہ